بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اور طالبات اسلام علیکم میں آپ کو ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کے لیکچر نمبر نو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ لیکچرز بھی باقی لیکچرز کی طرح انفارمیٹو اور انٹرسٹنگ ہوگا پچھلے لیکچر میں جب بات ختم ہوئی تو ڈیرائیوڈ ایٹریبیوٹس کے بارے میں بات شروع کی تھی اور کچھ کافی کچھ اس میں بتانا رہ گیا تھا ہم کوشش کریں گے کہ اگر آج کے لیکچر میں کچھ وقت نکل سکتا ہو یا آئندہ لیکچرز میں وقت نکل سکتا ہو تو اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے آج کے لیکچر کا جو خصوصی ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے ایشوز آف ڈی نارملائزیشن مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ڈینارارملائزیشن جب کی جاتی ہے اور جیسے کہ ہم نے پچھلے دو لیکچرز میں ڈیٹیل میں بات کی تھی مقصد تھا پرفارمنس انہینسمنٹ پرفارمنس کو بہتر کرنا لیکن ایشوز کہاں سے آگئے تو وہ جو ایشوز آتے ہیں اور ان کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں آج کے لیکچر میں بات کریں گے تو سوال ہے وائی دا ایشوز ایشوز کا مطلب کیا ہے یہ ایشوز کیسے آتے ہیں یاد رکھیں کہ ڈیٹا ویئر ہاؤس میں جب ہم ڈی نارملائزیشن کرتے ہیں وی آر آلویز لکنگ ٹریڈ ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں پرفارمنس بڑھانے کی اور اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ریکوائرمنٹس پوری کرنے کی لیکن آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا کہ جو شخص سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ عام طور پہ خود خوش نہیں رہ سکتا تو بینگ اے ڈیٹا ویئر ہاؤز آرکیٹیکٹ خدا ناخواستہ آپ نے ویسا شخص نہیں بنا جو سب کو خوش کرتے ہوئے خود ناخوش ہو جائے یہی کرکس ہے آج کے لیکچر کا ایشوز کہ جب ہم پرفارمنس انہینس کرتے ہیں کچھ سے زیادہ لوگوں کی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے پرفارمنس ڈیگریڈ کر جائے اور صرف پرفارمنس کی بات نہیں اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ میں آپ کو اگلی سلائیڈ میں بتاؤں گا تو آپ یقیناً سمجھ چکے ہوں گے کہ ایشوز کیسے آتے ہیں جب ایک چیز کو آپ سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی ٹیوننگ کرتے ہیں تو کچھ چیزوں کی ٹیوننگ آؤٹ ہو جاتی ہے آؤٹ ہو بھی سکتی ہے لیکن آؤٹ ہو بھی جاتی ہے تو آپ نے ایک بیلنس کریٹ کرنا ہوتا ہے اور وہ بیلنس جو ہے وہ سائنس سے زیادہ آرٹ ہے تو میں آپ کو مختصر طور پہ ان ایشوز کے بارے میں بتاتا ہوں جو کہ ڈی نارملائزیشن کے کانٹیکسٹ میں آتے ہیں ان کی ہم بالکل بریف سی ایک ڈسکرپشن کے بارے میں دیکھیں گے اور پھر ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے اور جو ڈیٹیل میں جانے کا طریقہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو پچھلے لیکچر میں ڈی نارملائزیشن کی ٹیکنیکس ہم نے ڈسکس کی تھیں میں نے آپ کو بتائی تھیں تو ہم ایک ایشو کو دیکھیں گے یا ایک ٹیکنیک کو دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کون سے ایشوز اس کے لیے ریلیونٹ ہیں جو میں ایشوز ڈسکس کروں گا اور جو میں ٹیکنیکس آپ کو بتاؤں گا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہی ایشوز ہیں اور انہیں ٹیکنیکس کے لیے ہیں ایسی ہرگز کوئی بات نہیں میں وہ ایشوز اور ٹیکنیکس بتاؤں گا جو کہ زیادہ فنڈامنٹل ہیں جو کہ زیادہ بیسک ہیں تو ہم اب اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے میجر ایشوز ہیں آئیے میرے ساتھ پہلا ایشو اسٹوریج کا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا بتایا بھی تھا اور شاید دکھایا بھی تھا اور اب میں زیادہ آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا اور دکھاؤں گا کہ ڈی نارملائزیشن سے جب ہم پرفارمنس کو امپروو کرتے ہیں تو عام طور پہ ہمیں زیادہ میموری استعمال کرنے پڑتی ہے میں جب بھی ایلگردمس کے کورس پڑھاتا ہوں جو کہ میرا فیورٹ سبجیکٹ ہے میں ہمیشہ اسٹوڈینٹس کو بتاتا ہوں اور آپ کو بھی یقیناً بتایا گیا ہوگا کہ جب آپ میموری کا زیادہ استعمال کریں گے ٹائم گھٹ جاتا ہے جواب لینے کے لیے ٹائم کم استعمال ہوتا ہے اور جب آپ میموری کا کم استعمال کریں گے تو ٹائم زیادہ لگانا پڑتا ہے سو دیئرز اے ٹریڈ آف بٹوین اسپیس اینڈ ٹائم یہ جو میں اسپیس اور ٹائم کی بات کر رہا ہوں دس از این دا کانٹیکس آف ٹائم کمپلیکسٹی تو اس کے بارے میں تو باتیں ہوتی رہی ہیں اور مزید ہوں گی ایک نیا پوائنٹ جو آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا وہ پرفارمنس کا ہے کہ ہم تو ڈینارملائزیشن اس لیے کر رہے تھے کہ performance انہینس کرنی تھی پرفارمنس کو بڑھانا تھا تو پرفارمنس ایشو کیسے بن گیا جیسے کہ میں نے اس لیکچر کے شروع میں بتایا تھا کہ پرفارمنس جو آپ نے حاصل کی ہے جو آپ کی کیوریز کو حاصل ہوئی ہے ہو سکتا ہے کہ اٹ از ایٹ دا کاسٹ آف ڈیگریڈیشن آف پرفارمنس آف سم ادر کیوریز یا اور سم ادر یوزرس تو اس کی ڈیٹیل میں بات کریں گے اس کے بعد جو ایک اور ڈینارملائزیشن کا ایشو ہے وہ ایز آف یوز کا ہے ایز آف یوز کوئی اتنا اچھا لفظ یہاں پہ استعمال نہیں کیا گیا لیکن میں آپ کو اس کا مطلب بتاتا ہوں جب اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تو آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی ایز آف یوز عام طور پہ استعمال ہوتا ہے پارٹیشننگ کے کانٹیکس میں اور پارٹیشننگ کے کانٹیکس میں بھی عام طور پہ ہاریزونٹل پارٹیشننگ کے کانٹیکس میں جب ہم ٹیبل کو اس طرح سے توڑ دیتے ہیں تو ٹیبل کو توڑنا تو آسان ہے لیکن ڈپینڈنگ اپان دا ٹیکنیک جس کی بیسس پہ ٹیبل کو توڑا جاتا ہے ٹیبل کو واپس اس شکل میں لے کے آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ورٹیکل پارٹیشنگ میں ایسی پرابلم نہیں ہوتی کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ورٹیکل پارٹیشننگ میں ہمیں کالم ایڈ کر لیتے ہیں جس کی بیسس پہ پارٹیشن Partition, پارٹیشنس کو یا اسپلٹس کو جوائن کر کے پچھلا والا ٹیبل حاصل کیا جا سکتا ہے چوتھا پوائنٹ جو کہ مینٹیننس ہے یہ ایک ایسا پوائنٹ اور ایسا ایشو ہے جو کہ ہمیشہ انڈر اسٹیمیٹ کیا جاتا ہے مینٹیننس از اے بگ بگ ایشو یہ بگ میں نے اتنی دفعہ اس لیے کہا ہے کہ اس پوائنٹ کو میں اسٹریس کر سکوں آپ اس کا سگنیفیکنس سمجھ سکیں مینٹیننس کا مطلب یہ جب ہم ڈی نارملائزیشن کریں گے تو ہم ایسی سچویشنس کریٹ کر لیں گے جن کے لیے ہم نے نارملائزیشن کی تھی وہ کیا سچویشنس تھی کہ آپ کو ایک چیز ملٹیپل جگہ اپ ڈیٹ کرنی پڑ جائے گی جب آپ کو ملٹیپل جگہ وہ چیز اپ ڈیٹ کرنی پڑے گی تو نہ صرف اپڈیشن کا کاسٹ آئے گی بلکہ انارملیز پیدا ہو جاتی ہیں جن کو ہم نے بڑی محنت سے نارملائزن سے ختم کیا تھا جو کہ ہم میں لیکچر سیون میں ڈسکس بھی کیا تھا اب ہم اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں اس انٹروڈکشن کے بعد کہ ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں ٹیکنیکس کو بھی اور ایشوز کو بھی اب جو ہم ڈیٹیل میں جائیں میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں ایک اور بات بھی کہی تھی اگر آپ کو یاد ہو کہ نو یور ڈیٹا انٹیمیٹلی ڈیٹا کو انٹیمیٹلی جاننے کا کیا مطلب ہے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ ریشوز ہیں ماسٹر ڈیٹیل ٹیبل کے آپس میں ود ریفرنس ٹو سائز آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں میں نے یہ ایسری سے ذکر کیا تھا کہ ڈیٹیل ٹیبل جو ہے وہ ماسٹر کے مقابلے میں تین سے چار گنا بڑا ہوتا ہے اس سلائیڈ میں تین انڈسٹریز کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے ایک تو ہیلتھ کیئر انڈسٹری ہے ہیلتھ کیئر انڈسٹری میں ایک شخص کے زیادہ کلیم نہیں ہوتے یا ایک یا دو بیماریاں ہوتی ہیں اگر ہم شخص کی بات کر رہے ہوں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ڈیٹیل ٹیبل ماسٹر کے مقابلے میں دو گنا زیادہ بڑا ہوگا اگر ہم بات کرتے ہیں انڈیویجلس کی اگر ہم کمپنی کی بات کریں تو کمپنی کے یا پرابلمس یا بیماریاں لوگوں کی ایکومولیٹ کر کے زیادہ ہو سکتی ہیں تو یہ ریشو ویری کر سکتا ہے اس کے بعد ایک اور انٹرسٹنگ انڈسٹری کا ریفرنس یہاں پہ ہے جو کہ ویڈیو رینٹل ہے آپ کو بھی پتا ہوگا کہ جب آپ کوئی ویڈیو یا ڈی وی ڈی رینٹ کرنے جاتے ہیں تو پانچ دس فلمیں لے کے نہیں آتے کیونکہ پانچ دس فلمیں دیکھنے کا وقت بھی نہیں ہے دو تین فلمیں لے کے آتے ہیں اس لیے اس کا ریشو ون ٹو ہے ہاں اس کے مقابلے میں اگر آپ کسی ریٹیل اسٹور میں جاتے ہیں یا کسی سپر مارکیٹ میں جاتے ہیں اور عام طور پہ مہینے کے شروع میں جاتے ہیں تو جو آپ آئٹمس خریدتے ہیں وہ ایک دو نہیں ہوتے وہ تین چار بھی نہیں ہوتے وہ پندرہ بیس آئٹمس ہوتے ہیں یا ایسے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں تو یہ نمبرز کوئی ایورجز ہیں تو یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ ہم اگلی سلائیڈ میں پری جوائنٹ ڈی نارملائزیشن کے اسٹوریج کے ایشوز کے بارے میں بات کریں گے اور میں آپ کو اس کے فیکٹس بتاؤں گا کہ فیکچولی ایک ایگزامپل لے کے ہم آگے چلیں گے اور پھر کیلکولیشنز کے ساتھ ایگزیکٹلی exactly کیلکولیٹ کریں گے کہ کتنی ایڈیشنل اسپیس کی ضرورت پڑی اور استعمال کرنی پڑی اور چاہیے تھی اور اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوا تو امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی اب میں چلتا ہوں پری کی طرف نارمولا ڈینارمولا کے بارے میں میں نے کیوں بتایا آپ کو بات وہاں پہ کیوں ختم کی اگر آپ کو یاد ہو تو نارملائزیشن میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ جن ٹیبلس میں ون ٹو مینی کا ریلیشن شپ ہے ان کو ہم نے جوڑ دیا تھا بیسکلی جوڑا گیا تھا اسکوئز کر دیا تھا ہم نے یہ کیا تھا کہ جو ماسٹر ٹیبل تھا اس کو ہم نے ڈیٹیل ٹیبل میں داخل کر دیا تھا ٹھیک ہے جی ہاں ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جو انٹائر ماسٹر ٹیبل تھا وہ انٹائرلی ڈیٹیل میں نہیں آیا میری بات سمجھ آئی آپ کو نہیں بات سمجھ آئی اس لیے کہ جو اس میں کامن جوائن کی تھی جو فور جو پار تھا جو کہ سیل آئی ڈی تھی وہ آپ کے ماسٹر ٹیبل میں بھی تھی اور ڈیٹیل ٹیبل میں بھی تھی جب آپ نے اسکوئز کیا ماسٹر کو ڈیٹیل میں تو سیل آئی ڈی کو نہیں کیا آپ نے اسکویز وہ آلیڈی ایکزسٹ کرتی تھی ڈیٹیل ٹیبل کے اندر آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا یہ بات اور کلیئر ہو جائے گی اگلی سلائڈ کے ساتھ تو بات ہم کریں پری جوائنگ کی تو پری جوائنگ جو ہے وہ ماسٹر ڈیٹیل ٹیبل کے درمیان کی جاتی ہے اور ماسٹر ڈیٹیل ٹیبل کو اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک فیکچول سچویشن بتاتا ہوں ہم ایکچول نمبرز کو دیکھتے ہیں اور ان نمبرز کی بیسس پہ ساری کیلکولیشن کریں گے اسے اگلی سلائیڈ میں اس کو سلائیڈ پہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ نمبرز رہ جائیں تو میں فیکٹس کی طرف آتا ہوں پری جوائن ڈی نارملائزیشن کے جو سٹوریج ایشوز ہیں پری جوائنگ کے فیکٹس اب آپ کی سکرین پہ جو سلائڈ نظر آ رہی ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیے ہم یہ ازیوم کرتے ہیں صرف اس کی سمپلسٹی کے لیے بھی تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو ہیلتھ کیئر انڈسٹری کی اپلیکیشن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ماسٹر ڈیٹیل میں ون انسٹیو کا ریشیو ہوتا ہے ریکارڈ کاؤنٹ کا ازیوم کریں کہ تقریباً ٹین ملین ممبرز ہیں اس ہیلتھ کیئر کمپنی کے یا اس انشورینس جو ہیلتھ کیئر میں ڈیل کر رہی ہے اس ٹین ملین ممبرز ہیں اور ٹین ملین ممبرز کا ریکارڈ ماسٹر ٹیبل کے اندر موجود ہے ہم چیزوں کو سمپلیفائی کر رہے ہیں تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے کیونکہ ماسٹر اور ڈیٹیل ٹیبل میں ون اس ٹو ٹو کا ریشیو ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کا کلیم کا ڈیٹیل ٹیبل ہے اس میں ٹوینٹی ملین ریکارڈز ہوں گے ون اس ٹو ٹو کا ریشیو جو ہے اب ازوم کرتے ہیں سمپلسٹی کے لیے کہ ممبر آئی ڈی جس کے اوپر جوائن کے چلتا ہے ماسٹر اور ڈیٹیل میں اس کا سائز ٹین بائٹ ہے ٹھیک ہے اور ہم یہ بھی عزیوم کرتے ہیں کہ جو ہیڈر ہے ماسٹر کا اب آپ ہیڈر تو سمجھ چکے ہوں گے میں نے کافی ڈیٹیل میں آپ کو سمجھایا بھی تھا جب ہم نے ورٹیکل اسپلٹنگ کی بات کی تھی تو جو ماسٹر کا ہیڈر ہے وہ چالیس بائٹ کا ہے ماسٹر کا ہیڈر چالیس بائٹ کا ہے اور ڈیٹیل کا ہیڈر ساٹھ بائٹ کا ہے کوئی بتا سکتا ہے کہ ہیڈر سائز میں یہ فرق کیوں ہے بہت بڑی آبیس ہے اس لیے یہ جو ڈیٹیل ٹیبل ہے اس میں آپ بہت زیادہ ایٹریبیوٹ سٹور کر رہے ہیں بہت زیادہ کہہ لیں زیادہ ایٹریبیوٹ سٹور کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو ماسٹر ٹیبل اور چونکہ ڈیٹیل ٹیبل نام سے ہی ظاہر ہے کہ ڈیٹیل ٹیبل ہے اس میں زیادہ ڈیٹیل ہے اس لیے اس کا ہیڈر سائز بڑا ہے اب ہم ایکچول کیلکولیشن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسپیس کا کیا سگنیفیکینس ہے یہاں پہ تو میں اگلی سلائیڈ دکھاتا ہوں آپ کو پری پری جوائننگ کیلکولیشنز میں ہم ایکچول دیکھیں گے کہ سپیس کتنی استعمال ہوئی تو اس کی ڈیٹیل آپ کے سامنے سلائیڈ پہ اب آ چکی ہوگی دو سین ہمارے سامنے ہیں ایک ود نارملائزیشن ایک وداؤٹ نارملائزیشن جب نارملائزیشن آپ نے کی بھی ہے, اس وقت تو کیلکولیشن بڑی آسان ہے ٹوٹل اسپیس یوز کتنی ہے آپ کا ہیڈر سائز ملٹیپلائڈ بائی دا نمبر آف روز یہاں جو ٹین لکھا ہوا یہ ٹین ملین ہے اور جو فورٹی لکھا ہے وہ فورٹی وائٹس ہے تو آپ دیکھیں جو ٹوٹل اسپیس استعمال ہوئی ہے ود نارملائزیشن وہ ون پوائنٹ سکس گیگا وائٹس کیلکولیشن جب آپ نے ڈی نارملائزیشن کر لی اور آپ نے کیا ڈیٹیل ٹیبل کے اندر اور یاد رکھیں یہاں پہ آپ ٹیبل کو ڈسٹروئے کر ہے ختم کر ہے اس لیے کہ اکویژن میں اس کی میموری کا ہم کنسیڈریشن کوئی نہیں کر رہے تو اب آپ کے پاس جو سپیس یوزیج ہے وہ کتنی بنی اب آپ نے کولیپس کر لی ہے کالمس کو جوڑ دیا علاقے ماسٹر کے ڈیٹیل کے اندر ماسٹر کے کالمس کو ڈیٹیل میں لا کے جوڑ دیا جو آپ کا کامن جوائن پاتھ تھا ممبر آئی ڈی وہ ٹین بائٹس نکال دیا آپ نے تو بیسکلی آپ نے تھرٹی بائٹس کے ایڈیشن کی ڈیٹیل ٹیبل میں اور اس میں ٹوینٹی ملین روز ہے تو 1.8 گیگا بائٹ آپ نے اسپیس استعمال کی اس کا کیا مطلب ہوا کہ نیٹ ریزلٹ از 12.5% پوائنٹ فائیو پرسینٹ ایڈیشنل را ڈیٹا ٹیبل سائز فار دا ڈیٹا بیس اتنی سپیس آپ نے ایڈیشنلی استعمال کی ہے اور اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوا اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوا کہ جو پہلے آپ دو ٹیبلز کو جوائن کر رہے تھے جن میں سے ایک ٹیبل کا سائز بہت زیادہ تھا بلکہ دونوں کا سائز بہت زیادہ تھا تو اب آپ کو وہ جوائن آپریشن نہیں کرنا پڑ رہا ایک ٹیبل میں ٹین ملین یا ایک کروڑ روز تھی اور دوسرے ٹیبل میں اس کے ڈبل روز تھی اب جب آپ جوائنٹ آپریشن کے بغیر کام کریں گے تو بڑے تیز جواب آئے گا امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی اگلا پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں پرفارمنس ایشوز آف پری جوائن ڈی نارملائزیشن پرفارمنس ایشوز کیا ہے میں آپ کو بتانے کی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اس میں بڑے عجیب سے پرفارمنس ایشوز آتے ہیں پہلے ہم ایک کیوری دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے ممبرز ہیں بڑی آسان سی اور سادہ سی کیوری ہے کہ کتنے ممبرز ہیں ہم ازیوم کرتے ہیں کہ جو ہمارا ماسٹر ٹیبل تھا اس میں ہر میمبر کا کلیم پڑا ہوا ہے ہم یہ ساری چیزیں آسانی کے لیے میں آپ کو ایسی مثالیں دے رہا ہوں ورنہ مثالیں تو بہت کمپلیکس بھی سکتی ہیں اگر آپ آسان مثال سے کانسیپٹ سمجھ لیں گے تو مشکل مثالوں کے ساتھ مشکل کانسیپٹ بھی سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا وہ جو کہتے ہیں نا کہ جی یہ چیز ہمارے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے تو جب آپ بائیں ہاتھ والے بھی کھیل کھیل سیکھ جائیں گے تو دونوں ہاتھوں کی مدد سے آپ بہت سے کمال کر لیں گے تو جب آپ نے یہ چوری کی کہ میرے ممبرس کتنے ہیں اور آپ نے نارملائزیشن نہیں کی ہوئی تھی تو بڑا آسان اس کا جواب ہے جو ماسٹر ٹیبل تھا اس میں جو انٹریز تھیں وہی آپ کا جواب تھا اس میں کوئی کمپلیکسٹی نہیں ہے یہ ایک میں سمپل کیس کی بات کر رہا ہوں جب آپ نے ڈی نارملائز کر لیا ماسٹر ٹیبل کو سکویز کر لیا ڈیٹیل ٹیبل کے اندر اب جو آپ کا ممبر آئی ڈی ہے جو کہ آپ کے ماسٹر ٹیبل میں یونیک تھا ڈیٹیل ٹیبل میں وہ یونیک نہیں ہے ممبر آئی ڈی کی ریپیٹیشنز ہوں گی اب اگر آپ جواب لینا چاہیں گے کہ یونیک ممبرس کتنے ہیں تو کیسے جواب ملے گا آپ کو اب آپ کو کاؤنٹ ڈسٹنکٹ کرنا پڑے گا اس لیے کہ ملٹیپل انٹریز آ چکی ہیں کاؤنٹ ڈسٹنک کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ آپ کے شاید ذہن میں نہیں ہوگا کاؤنٹ ڈسٹنکٹ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک چیز کاؤنٹ کی آپ نے ایک آئی ڈی دیکھی پھر دیکھا کہ جی یہ جو نیکسٹ آئی ڈی ہے یہ وہی آئی ڈی ہے کہ کوئی اور آئی ڈی ہے اگر آپ نے اس طرح کرنا شروع کیا یہ تو بڑا کام سلو ہو جائے گا اگر آپ نے ہر آئی ڈی کو دوسری آئی ڈی سے کمپیر کرنا شروع کیا یہ تو کواڈیٹ کمپلیسٹی اس کی بن جائے گی کواڈیٹ کا مطلب این اسکوئر ہے تو جو آپ کا ڈیٹیل ٹیبل تھا وہ تو آلریڈی ایک ملین یا بلکہ اس میں دو ملین روز تھی تو یہ تو آرام سے فور ٹیرا ٹیرا کمپیرزنس کرنے پڑ جائیں گے آپ کو سسٹم بند ہو جائے گا تو یہاں پہ کیا ہوگا یا سارٹنگ ہوگی یہاں پہ ممبر آئی ڈی پہ شارٹنگ ہوگی اور یہ کمپیرزن سارٹ ہی کرنا پڑے گا اس لیے کہ آپ کو یہ کچھ نہیں پتا کہ رینج آف ممبر آئی ڈی کیا ہے اور ان کی ڈسٹریبیوشنس کیا ہے اگر کوئی ایسی بات ہوتی اگر آپ نے سسٹم اس طرح ڈیولپ کیا ہوتا کو پھر تو شاید آپ کاؤنٹنگ شارٹ سے یا کوئی اور لینئر ٹائم شارٹ سے بات بنا لیتے اب آپ کو این لاگ این ہی کرنا پڑے گا این لاگ این اف کورس لاگ ان ٹائم سلو ہے ایز کمپیئر ٹو لینیئر ٹائم شارٹ تو پتا ہی چلا کہ صرف ایک کیوری جو کہ پہلے آپ کی بہت تیز چلتی تھی ڈی نارملائزیشن کے بعد فیکچلی میں نے بتایا آپ کو کہ وہ سلو ہو گئی ہے مجھے کہتے ہیں نا کہ اٹس دا وسٹ آف بہت ورلڈ خدا نہ خواصہ یہ بات ہو چکی ہے کیسے کہ آپ کی جو اسپیس ریکوائرمنٹ تھی وہ 1.2 جی سے بڑھ کے 1.8 ہو گئی یعنی کہ آپ نے 0.6 جی ایڈیشنل استعمال کیا اور وہ کیوری جس کا جواب پہلے تقریباً آپ کے پاس آرڈر ان ٹائم میں آ رہا تھا اب آپ کے پاس آرڈر اینڈ لاگ اینڈ ٹائم میں آئے گا تو فائدہ تو کوئی نہیں ہوا دس از این ایشو از این ایشو آف پری اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں کیا ہے اگلا پوائنٹ اس سے بھی انٹرسٹنگ ہے تھوڑا سا تو اس پوائنٹ کے بارے میں میں نے آپ سے پچھلی سلائڈ میں بات کی تھی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پرفارمنس ایشو کیوں آتا ہے یہ کیسے آتا ہے مختصر طور پر تو میں بتا چکا ہوں آپ کو لیکن ہم ذرا ڈیٹیل میں جا کے نا پوائنٹ بائی پوائنٹ ان چیزوں کو دیکھیں گے جس کی وجہ سے یہ ایشو پیدا ہوتا ہے تو پہلی بات تو میں نے آپ کو بتائی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے ایک فورس کر دی ہے سارٹنگ جو آپ کو ڈی نارملائز ٹیبل تھا اس پہ آپ نے سارٹنگ فورس کی شارٹنگ کروائی آپ نے وچ ٹو این لاگ ٹائم تو یہ اس لیے بات سمجھنا دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نے ٹیبل کو جو آپ کا ریزلٹنٹ ڈی نارملائز ٹیبل تھا اس کا ہیڈر سائز بڑا ہو چکے اس سے پہلے جب جوائنٹ آپریشن چلتا تھا تو چھوٹے ہیڈر سائز کے ٹیبل کے ساتھ بات چل رہی تھی اب جب آپ کا ٹیبل کا ہیڈر سائز بڑا ہو گیا تو اس کا ایک آبیس نتیجہ ہوگا اس کی ایک obvious implication ہوگی وہ implication کیا ہو سکتی ہے کوئی بتانا چاہے گا سیدھی سی بات ہے جب آپ کا ہیڈر سائز بڑا ہو جائے گا تو ایک پیج میں ہم آپ آپریٹنگ سسٹم کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں ایک پیج میں یا ایک بلاک میں جتنی روز پہلے آتی تھی اب اس سے روز کم آئیں گی جب روز کم آئیں گی اس کا مطلب ہے کہ پیج فالٹ زیادہ ہوں گے جب پیج فالٹ زیادہ ہوں گے تو پرفارمنس تو ڈی گریڈ ہونا ہی ہے تو اس, اس سینیریو سے نکلنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے اس سچویشن سے نکلنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے اس کا طریقہ وہی ہے جو کہ میں نے آپ کو لیکچر کے شروع میں بتایا تھا کہ دیر از آلویز اسپیس ٹائم ٹریڈ آف اگر آپ زیادہ اسپیس استعمال کریں گے تو آپ ٹائم اچھا میں پرفارمنس لے سکتے ہیں تو یہاں پہ زیادہ اسپیس استعمال کرنے کا کیا طریقہ بڑا آسان طریقہ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو ماسٹر ٹیبل کو اس میں اسکوئز کر دیا تھا اس کو ریٹین لیں اس کو ریٹین کرنے کا کیا فائدہ ہوگا ہاں جی بتائیں کیا فائدہ ہوگا اس کو ریٹین کرنے کا اس کو ریٹین کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس کیوری پہ ہم نے آ کے اس کو پھنسا دیا تھا ٹی نارملائز ٹیبل کو جو آپ کا اسمارٹ آپٹیمائزر ہے وہ اس کیوری کو ڈی ٹیبل پر رن نہیں کرے گا بلکہ اس کو نارملائز ٹیبل پر رن کرے گا بلکہ وہ جوائن بھی نہیں چلائے گا کیونکہ اس کیوری کے لیے کہ میرے پاس کتنے ممبرز ہیں جوائن کی ضرورت ہی نہیں تھی تو اسمارٹ اس آپٹیمائزر اس چیز کو پک کر لے گا اور دو طرح کی کیوریز جس کے لیے پرفارمنس چاہیے ہے ڈی نارملائزیشن کی وہ کیوری ڈی نارمولا ٹیبل پہ چلے گی اور وہ کیوری جس کے لیے آپ کو ڈی نارملائز ٹیبل نہیں چاہیے اور آپ نے جوائن آپریشن بھی نہیں کرنا وہ کیوری ڈائریکٹلی ماسٹر ٹیبل پہ چل جائے گی تو کاسٹ اس کی کیا ہے کاسٹ اس کی ایڈیشنل اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں ساتھیوں کیا ہے پرفارمنس ایشوز آف ریڈنڈنٹ کالمس ریڈنڈنٹ کالمس کے پرفارمنس ایشوز کیا ہیں آپ کو یاد ہوگا ریڈینڈنٹ کالم ہم نے اس لیے استعمال کیا تھا کہ کسی ٹیبل کے ایک کالم کے ساتھ بہت دفعہ جوائن چلانا پڑتا تھا تو ہم نے یہ کیا کہ دو آپشن ہمارے پاس تھی ایک ہم نے یہ کیا کہ جو کالم چاہیے تھا اس کو کاپی کر لیا جہاں پہ جس ٹیبل کے ساتھ جوائن چاہیے تھا تو کالم کو ہم نے ریڈینڈنٹلی ایڈ کر لیا یا کالم کو موو بھی کر لیا سے پرفارمنس کیسے خراب ہوگی اس سے پرفارمنس کیسے خراب ہوگی ایک انٹرسٹنگ سوال ہے میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے, دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ازیوم کریں کہ جس ٹیبل کے ساتھ آپ نے کالم کو اپینٹ کیا ہے اس کالم کے ہیڈر کا سائز سکسٹی بائٹ ہے سکسٹی بائٹس ہے اور جو کالم آپ نے لا کے اپنڈ کیا اس کا سائز ٹین بائٹس ہے تو ون اوور سکس از اباؤٹ سکسٹین اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کیوریز جو ریڈنڈنٹ کالم کو نہیں استعمال کر رہی ہیں ان کی پرفارمنس 16% گر جائے گی خراب ہو جائے گی ان کی پرفارمنس خراب اس لیے ہوگی کہ آپ کو یاد ہے جو میں نے آپ کو ورٹیکل اسپیٹنگ میں بتایا تھا کہ ایکسٹرا بیگیج لے کے اب آپ کا چلنا شروع ہو گیا ہے ٹیبل ایکسٹرا بیگیج لے کے آپ کے ٹیبل کا ہیڈ سائز بڑھ چکا ہے جب ٹیبل کا ہیڈر سائز بڑا ہے اس کا ایک اور کانسیکوینس ہے جو کہ میں آپ کو پچھلے کیس میں بتا چکا ہوں کہ جو نمبر آف روز آپ کے ایک پیج ایک بلاگ میں آ رہی تھی وہ گھٹ گئی ہیں ان کے گھٹ جانے سے پیج فالٹ میں اضافہ ہو گیا اور جب بھی پیج فالٹ بڑھیں گے پرفارمنس گر جائے گی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کریں کیا نہ کریں جدھر قدم اٹھاتے ہیں وہ کہتے نہیں ادھر ہو جاؤ جدھر قدم اٹھاتے کہتے ایسے کر لو اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ اس کی ڈیپ اینالس کی جائے اور یہ اس وقت چیز جسٹیفائی ہوتی ہے وین دے آر سی سیگنیفیکینٹ نمبر آف کیوریز وچ کین گیٹ بینیفٹ فرام دس ڈی نارملائزیشن ٹیکنیک ادروائز دیر از نو بینیفٹ میری بات سمجھ رہے لیکن یہ اتنی آسانی سے بات ختم نہیں ہو جاتی یہ بات ختم اس لیے نہیں ہوتی کہ اس میں ایک اور ایشو بھی سامنے آ جاتا ہے اور وہ ایشو یہ ہے کہ جب آپ نے کالم ریڈینڈنٹ کالم ایڈ کیا تو آپ کو سپیس بھی چاہیے آپ نے اسپیس بھی استعمال کی ہے اگر آپ کا ٹیبل کوئی سے کوئی پچاس ملین کا تھا پچاس ملین کا ٹیبل تھا پچاس ملین روز کا ٹیبل تھا اور اس میں آپ ایک کالم ایڈ کرتے ہیں جس کا سائز ٹین بائٹس ہے ٹین بائٹس ہے تو ففٹی ملین انٹو ٹین کتنا بن گیا یہ آپ نے اس میں فائیو ہنڈریڈ ملین بائٹس استعمال کر لی صحیح کیا نا میں نے غلطی ہو سکتی ہے انسان سے تو 500 یعنی کہ آپ نے آدھا گیگا وائٹ تو آپ کو اسپیس اس چاہیے اور اگر آپ نے اس طرح کالم موو کرتے رہے تو پتا ہے چلے گا کہ پریٹی سون یو رن آؤٹ آف اسپیس تو مقصد اس کا یہ ہے کہ جب بھی آپ ڈینملائزیشن کریں گے ان ایشوز کو سامنے رکھیں گے اور ایک کاسٹ ٹائم یا کاسٹ اور اکنامکس کی ٹریڈ آف کی ایویلویشن کریں گے, کو اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ ڈینارملائزیشن کی یہ جو ٹیکنیک تھی ریڈنڈنٹ کالم کی یا کالم موو کرنے کی وہ کرنی ہے کہ نہیں کرنی اگلے پوائنٹ کی طرف دیکھتے ہیں ادر ایشوز آف ریڈینڈنٹ کالمس توزیز طلبہ و طالبات میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ واٹ آر دا ادر ایشوز آف ریڈنڈنٹ کالمس ابھی تک جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے آپ کو سمجھ آیا آیا ہے سمجھ میں ہاں اونچا بولیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ سمجھ چکے ہیں تو اس کے تقریباً تین مین ایشوز ہیں ریڈنڈنٹ کالمس کے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ ریڈنڈنٹ کالم کو انسرٹ کرتے ہیں ڈیٹیل ٹیبل کے اندر فار سرٹن ریزنز جو ویلیو آپ کو چاہیے تھی جس کے لیے آپ کو ماسٹر ٹیبل پہ جانا پڑتا تھا ویلیو اٹھا کر لے کر آنے کے لیے وہ آپ نے ڈیٹیل ٹیبل میں کالم انسٹرٹ کر دیا اب یہ یاد رکھیں کہ جو ڈیٹیل ٹیبل ہے آپ کی انوائرمنٹ کا سب سے بڑا ٹیبل ہے اٹ از دا لارجسٹ ٹیبل جب آپ نے اس میں ایک کالم انسرٹ کیا تو جتنے جتنے روز اس میں پڑی ہوئی دا نمبر آف روز ول گیٹ ملٹی پلائڈ ود دا سائز دی ہیڈر سائز آف درٹیکولر کالم اتنی آپ کو اسپیس ایڈیشنل چاہیے یہ ایک سگنیفیکینٹ انویسٹمنٹ ہے اسپیس کی باقی جو پرفارمنس کی ڈیگریڈیشن تھی اس کے بارے میں تو میں بات کر ہی چکا ہوں اس کے بعد اس کا ایک اور بھی ایشو ہے اگر آپ نے کالم کو موو نہیں کیا تھا آپ کے پاس سپیس تھی آپ نے کہا ٹھیک ہے جی میرے پاس سپیس ہے I کین افورڈ ٹو بی اسپیس اویلیبل میرے پاس پیسے ہیں خرچ کرنے کے لیے تو آپ نے سپیس ریٹین کی یعنی کہ آپ نے کالم موو نہیں کیا ریڈنڈنسی مینٹین کیا آپ نے اب کیا ہوتا ہے جی اب ہوتا ہے یہ ہے کہ جس کی کو آپ نے موو کیا تھا وہ کی چینج ہو جاتی ہے مثال کے طور پہ شناختی کارڈ کے پہلے 11 ڈیجٹ کا نمبر ہوا کرتا تھا الیون ڈیجٹ آف نیشنل آئی ڈی کارڈ اب وہ شاید بارہ ڈیجٹ کا ہو گیا تو جب آپ کے یہ چیز چینج ہو گئی ٹھیک ہے اور اب آپ جب کسی کو شناختی کارڈ نمبر دکھاتے ہیں یا نیا نمبر دکھاتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کی چینج آتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چینجز آپ کو سب جگہ کرنی پڑیں گی جہاں جہاں پہ ریڈنڈنسی موجود تھی جہاں جہاں آپ نے ریڈنڈنسی کریئٹ کی ہے اٹس اے نائٹ میئر یہ تو مینٹیننس کا ایک نائٹ میئر ہے کہ ہر جگہ آپ کو چینجز کرنی پڑیں گے ہر جگہ آپ کو چینجز کرنی پڑیں گے اور میں نے آپ کو پہلے ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ اگر آپ نے ڈیٹا آرکائیو کیا ہوا آپٹیکل سیڈیز برن کر کے کہیں آپ نے جا کے کسی سیف پلیس میں رکھی ہوئی ہیں لاکر میں رکھی ہوئی ہیں اور ان کو خدا نا خواصہ بھول جاتے ہیں چینج کرنا تو وہ بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا تو یہ دوسرا ایک ایشو ہے ریڈینڈنٹ کالمس کے ساتھ جو اسپیسیفکلی مینٹیننس کے ریفرنس سے ہے. ایک اور ایشو ہے جس کو کہ آپ ایز آف یوز بھی کہہ سکتے ہیں technically وہ ease of use میں تو نہیں آتا بلکہ technically وہ loss of information میں آتا ہے کہ جب آپ columns کو اٹھا کے لیتے ہیں اور ان کو جوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ ہرکیز کو بھی اڑا دیتے ہیں لاس آف انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے اس کی ایک مثال جو کہ شاید اتنی ڈائریکٹلی اپلیکیبل نہیں ہے لیکن ماسٹر ڈیٹیل کے کانٹیکس میں آپ کو یقین سمجھ آ جائے گی ماسٹر کے میں ماسٹر ڈیٹیل کے کانٹیکس میں ریڈنڈنٹ کالم کیسے آ گئے ہم اس سورت میں بات کر رہے ہیں کہ جب آپ نے ماسٹر ٹیبل کو بھی مینٹین کیا اور ماسٹر ٹیبل کے کالمس کو آپ نے اسکوز کر دیا ڈیٹیل کے اندر یہ جی؟ آپ نے موومنٹ کر لی اسپیس بچانے کے لیے آپ نے ماسٹر ٹیبل کو اڑا دیا اب کیا ہوگا اب ہوگا یہ کہ وہ انٹریز جو آپ کے ماسٹر ٹیبل کے اندر تھی اور ان کے کارسپونڈنگ ڈیٹیل ٹیبل میں انٹریز نہیں تھی جب اس کو آپ کولیپس کریں گے تو جو ماسٹر ٹیبل کی انٹریز تھی وہ اڑ جائیں گی ضائع ہو جائیں گی اس لیے کہ ان کے کارسپونڈنگ ڈیٹیل میں انٹری کوئی نہیں ہے اس کو آپ ایز اف یوز تو نہیں کہیں گے یہ تو سیدھا سیدھا لاس اف انفارمیشن ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نارملائزیشن کی بات کر رہے تھے تو نارملائزیشن کرتے ہوئے ہم نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا تھا کہ لاس آف انفارمیشن کبھی نہ ہونے پائے اور جب ہم ڈی نارملائزیشن کر رہے ہیں تب بھی ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ لاس آف انفارمیشن کبھی نہ ہونے پائے جو کہ ابھی ہو گئی ہے اب میں آپ کو اگلے پوائنٹ کی طرف لے کے چلتا ہوں اور ہم ایک اور ٹیکنیک کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ ڈی نارملائزیشن کی ٹیکنیک تھی وچ از کالڈ ایز ہارزونٹل اور میں آپ کو بتاؤں گا ہارزونٹل اسپلٹنگ میں کون سے ایشوز آ جاتے ہیں تو چلتے ہیں ہاریزونٹل اسپلٹنگ کی طرف ایز آف یوز ایشوز آف ہارزونٹل اسپلٹنگ ہارزونٹل اسپلٹنگ ایک ڈیوائڈ اینڈ کانکر اپروچ کی بیس پہ کام کرتا ہے ڈیوائڈ اینڈ کانکر کی ٹیکنیکس آپ نے ایلگر کے کورس میں پڑھی ہوں گی کہ پہلے آپ اس کے تین بیسکلی حصے ہوتے ہیں کہ پرابلم کو آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں اس کے بعد آپ ڈیوائڈیڈ جو پرابلم ہوتی ہے اس پہ کام کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ جو سولوشن ہوتے ہیں ان کو کمبائن کرتے ہیں تو یہ ڈیوائڈ اینڈ کا سادہ سا طریقہ ہے افکوارس پرابلم کے بعد میں آپس کے کچھ پراپرٹیز بھی ہونی چاہیے کچھ ریلیشن شپس ہم ان کے بارے میں بات نہیں کرتے تو بیسکلی ایشو یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے ٹیبل کو ہارزونٹلی سپلٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہاریزونٹل سپلٹ کر کے چھوڑ تو نہیں دینا ٹیبل کو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہارزونٹل سپلٹنگ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ مختلف طریقے سے مختلف پیسز میں ٹیبل کو توڑ سکتے ہیں توڑ دیتے ہیں تاکہ کیوری کی پرفارمنس کو امپروو کر سکیں اب ایسا تو نہیں ہوتا کہ جو آپ نے ایک دفعہ کیوری چلا کے چھوڑ دی اب آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے وہ کیوری چلتے رہنا ہے ایسی بات کبھی نہیں ہوگی جب کیوری چینج ہوگی تو آپ نے ان ٹیبل کو کمبائن کرنا ہے جوڑنا ہے اور پھر کسی اور کیوری کے ریکوائرمنٹ کے حساب سے ان کو دوبارہ سپلٹ کرنا ہے میری بات سمجھ رہے ہیں آپ تو ہم بات کر رہے ہیں ٹیبل کو ہوریزونٹلی سپلٹ کرنے کی اور اس کے بعد اس پارٹیشن کو واپس جوڑنے کی یعنی کہ بات ہو رہی ہے پارٹیشن ایلیمنیشن کی تو پارٹیشننگ کے بہت سے طریقے ہیں ہوریزونٹل سپلٹنگ کے بہت سے طریقے ہیں ہم چند طریقوں کے بارے میں بات کریں گے اور ہر طریقے کے اپنے ڈرا بیکس ہیں اپنے فوائد ہیں لیکن ہم ایز آف یوز کے ریفرنس سے ان طریقوں کو دیکھیں گے اور ایز آف یوز کیا ہے وہ ہے ان سپلٹ ٹیبلس کو ریکمبائن کرنا آج بار بار ذکر آ رہا ہے ڈیٹاسٹیکچر اور ایلگردم کے کورس کا تو آپ نے ڈیٹاسٹیکچر میں ڈکشنری آپریشن کے لیے ایک ٹیکنیک پڑھی ہوگی جس کا نام تھا ہیشنگ ہیشنگ جو ہے وہ پارٹیشننگ کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے ہارزونٹل اسپلٹنگ کے لیے بلکہ ہیشنگ جو ہے وہ جوائن آپریشن کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے جب ہم جوائن پہ جائیں گے تو میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا ہیشنگ میں کیسے اسپلٹ کریں گے آپ ایک کی آئیڈینٹیفائی کریں گے اس کی, کی بیس کے اوپر جو کارسپونڈنگ رو یا جو کالم ہے اور وہ بیسکلی کی کالم ہوگا آپ روز کو اٹھا کے رکھتے جائیں گے اس کو یہاں پہ رکھا اس کو یہاں رکھا اس کو یہاں رکھا یہ آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ ہارزونٹل پارٹیشننگ میں جب آپ ہیشنگ کریں گے تو ہیشنگ فنکشن جو ہے وہ ڈیٹرمن کرے گا کہ کس ریکارڈ نے کہاں جانا ہے ہیشنگ کو کامیابی سے چلنے کے لیے یونیفارم ہیشنگ کی ایک شرط ہوتی ہے کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ یونیفارملی ہیش ہو جائے یونیفارم ہیش کا کیا مطلب ہے کم سے کم ہونی چاہیے جب ہم ہوریزونٹل پارٹیشنگ کی بات کر رہے ہیں اور ملٹی پروسیسنگ کی انوائرمنٹ ہے تو آپ نے ڈیٹا کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے اور آپ یہ چاہیں گے کہ ڈیٹا کی ڈسٹریبیوشن یونیفارملی ہو پروسیسر کے اوپر ورنہ ایک پرفارمنس کا بہت بڑا ایشو کھڑا ہو جائے گا جو کہ ہم رینج پارٹیشننگ میں جس کے بارے میں بات کریں گے تو یونیفارم ہیشن آپ نے زیوم کی اور آپ نے ٹیبل کو ہیش کیا اور چونکہ یونیفارم ہیشنگ کی ریکوائرمنٹ پوری ہو رہی تھی اس لیے جتنے بھی پروسیسرز تھے ان کے پاس ٹیبل چلے گئے اور برابر برابر روز ان کے پاس چلے گئیں اور بات بڑی اچھی ہو گئی یونیفارم ڈسٹریبیوشن بھی ہو گئی کیوریز چلیں ایوری بڈی از ہیپی اب آپ نے پارٹیشن کو ختم کرنا ہے اس لیے کہ اب کوئی اور نئی ریکوائرمنٹ بھی تو آ سکتی ہے اور آ گئی ہے تو ایشو یہاں پہ کیا آتا ہے پارٹیشن الیمنیشن کا آپ نے اس کو ختم کرنا ہے ختم کر لیں گے ختم کیا جا سکتا ہے میں آپ کو اگلی سلائیڈ میں دکھاتا ہوں تصویر دکھاتا ہوں اس سے بات زیادہ کلیئر ہوگی ہیش پارٹیشن الیمنیشن جیسے کہ آپ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا ٹیبل جو کہ سالڈ رنگ میں لیفٹ سائیڈ پہ ہیشنگ کی اور ہیشنگ کر کے اس کے تقریباً دو حصے کر لیے تقریباً تو نہیں بلکہ یقیناً دو حصے ہی کی کیے ہیں اس کے اور ہیشنگ اتنی پرفیکٹ نہیں ہوئی اس لیے دونوں حصوں کا سائز برابر نہیں ہے اب یہ تو آپ نے کر لیا کہ کس رو کو کس پارٹیشن میں لے کے جانا ہے ان کو واپس کیسے لے کے آئیں گے ان کو واپس لانے کے لیے ان پوزیشن میں اس ٹیبل کو ریکریئٹ کرنے کے لیے ایک تو ہے کہ ان کو ویسے ہی آپ کلیب کر کے جوڑ دیں آپس میں لا کے لیکن جہاں سے جو رو آئی تھی اس رو کو واپس کیسے لے کے جا سکتے ہیں اس کا ویسے سگنیفیکینس کیا ہے یہ ہم بات کریں گے جب ہم جوائن کے بارے میں بات کریں گے جوائن کے بارے میں ایک لیکچر ہوگا کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جہاں سے رو کو اٹھا کے لے کے آئے تھے رو کو وہیں پہ واپس لے کے جائیں ہو سکتا ہے کہ ہم نے رو کی کوئی آرڈرنگ کسی انڈیکسنگ کے ریفرنس سے کی ہو اور اس میں خاصا ہمارے ایفرٹ لگی اور اگر ہم ان روز کو واپس وہاں پہ نہیں لے جا سکے تو وہ ساری ایف اور ضائع ہو جائے گی تو یہاں میں بہت بڑا سوال اٹھا کہ ہم نے ہیشنگ کے ساتھ روز کو ایونلی ڈسٹریبیوٹ تو کر لیا لیکن واپس نہیں لے کے آ سکے تو یہ ایز آف یوز کا ایشو ہے ہارزونٹل پارٹیشننگ کا یوزنگ ہیش بیس پارٹیشننگ اب ہم اگلی ٹیکنیک کی طرف چلتے ہیں. میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں اگلی ٹیکنیک ہے راؤنڈ رابن بیس پارٹیشنگ راؤنڈ روبن ویس پارٹیشننگ میں کیا ہوتا ہے راؤنڈ روبن ویسٹ پارٹیشننگ ٹیکنیک کو کس طرح سے ہے جیسے کہ آ, تاش کے پتے بانٹے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی مجھے تاش اسے کھیلنی نہیں آتی لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ اگر آپ ان پتوں کو مختلف لوگوں میں بانٹے تو کافی حد تک آپ ایون ڈسٹریبیوشن کر لیتے ہیں ایون کا مطلب یہ ہے مور اور لیس لوگوں کے پاس برابر ہی کارڈز آتے ہیں یہ برابر کے بارے میں ہم اتنا زور کیوں دے رہے ہیں برابر کے بارے میں زور اس لیے دے رہے ہیں کہ جب میں نے آپ کو ہاریزونٹل پارٹیشننگ کے بارے میں بتایا تھا تو میں نے آپ کو کچھ اس کے گولز بھی بتایا تھے یاد ہے آپ کو آپ کو میں نے اس کے گول بتایا تھے اور اس کے ایڈوانٹیجز بتایا تھے اور اس کا پہلا گول یہ تھا کہ پیرلزم کو ایکسپلوئڈ کرنا ہے ڈیٹا ویئر ہاؤس انوائرمنٹ میں عام طور پہ ہارڈ ویئر ملٹیپل آپ کے پاس سی پیز ہوتے ہیں تو اگر آپ ڈیٹا کو یونیفارملی ڈسٹریبیوٹ نہیں کر پائیں گے تو کچھ پروسیسرس فارغ بیٹھے ہوں گے یا ایک پروسیسر فارغ بیٹھا ہوگا اور باقی سارے کام کر رہے ہوں گے اس کا جو نقصان ہوتا ہے وہ میں بتاؤں گا آپ کو تو ہم نے جب ہیشنگ کی بات کی تو ہم یونیفارم ہیشنگ کی پراپرٹی کی بیس پہ even distribution کرنا چاہ رہے تھے روز کی اکراس دا پروسیسر جب میں نے راؤنڈ رابن کی بات کی تب یہی آبجیکٹو ہے کہ ہم ریکارڈس کو ایونلی ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں اور راؤنڈ رابن ٹیکنیک گارنٹی کرتا ہے کہ ایون ڈسٹریبیوشن ہوگی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہیشنگ میں یہ گارنٹی نہیں کی جا سکتی جب تک کہ سرٹن پراپرٹی سیٹسفائی نہ ہو لیکن راؤنڈ رابن میں پھر وہی مسئلہ کھڑا ہو گیا جس رو کو آپ نے اٹھا کے کسی پروسیسر کو دیا تھا اس رو کو واپس اس جگہ کیسے لے کے آئیں گے کوئی طریقہ نہیں ہے ہاں طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ہر رو کے ساتھ ایک کچھ چیز اپینڈ کر دیں جو اس کی لوکیشن ہو یا رو آئی ڈی ہو اور اس کی بیسس پہ اس کو واپس لے کے آ لیکن یہ کوئی مذاق نہیں ہے ہم کوئی چند اور روز کی ٹیبل کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں. ہم ملینس ٹینس اور, اور ملینس آف روز کے ٹیبلس کے بارے میں بات کر اور جب آپ نے سمپل ایک ایسا کوئی ٹیگ لگا دیا ہو سکتا ہے کہ آپ کی پیج فالٹ اتنی بڑھ جائیں کہ پرفارمنس ہی ڈی گریڈ ہو جائے بالکل ہی بیٹھ جائے تو یہ ایک ایشو اور پرابلم ہے راؤنڈ رابن ٹیکنیک کے ساتھ ہم اگلی ٹیکنیک کی طرف چلتے ہیں میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں اس سے پہلے کہ میں اگلی ٹیکنیک کی طرف جاؤں راؤنڈ رابن کے بارے میں میں آپ کو ایک اور پوائنٹ بتاتا چلوں راؤنڈ رابن ٹیکنیک میں جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ پری ڈیفائنڈ نہیں ہوتی پری ڈیفائنڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں جو رو اٹھائی ہے وہ رو کہیں بھی جا سکتی ہے ہیشنگ میں کم از کم آپ کے پاس ایک ہیش فنکشن تھی اور اگر آپ بڑی سادہ قسم کی ہیشنگ کرتے یا آپ کہتے کہ جی ایون آئی ڈی والی روز یا ایون کی والی روز ادھر چلی جائیں آڈ والی ادھر چلی جائیں تو آپ کو پتا تھا کہ جی سی رو کہاں جائے بات سمجھ رہے ہیں آپ ٹو پارٹیشن کرنا بہت آسان تھا ایون آٹ کی بیس پہ ہیشنگ کے ساتھ اگر آپ راؤنڈ روبن میں کام کریں گے دو پارٹیشن تو کر لیں گے اور بڑی پرفیکٹ قسم کی اکول پارٹیشننگ ہوگی لیکن یہ کچھ پتا نہیں چلے گا کہ کون سی رو کہاں چلے گی تو راؤنڈ روبن کے بعد ہم نیکسٹ طرف چلتے ہیں وچ از رینج بیس پارٹیشننگ رینج بیس پارٹیشننگ میں کیا رینج ویس پارٹیشننگ میں آپ ڈیٹا کی رینجز ڈیفائن کر دیتے ہیں رینجز کا مطلب کیا ہوا کہ یہ روز اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک کوریج اس پارٹیشن میں چلا جائے گا یہ روز جن کی کوریج اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک ہے وہ دوسری پارٹیشن میں چلی جائیں گی سو اب یہ جو آپ نے پارٹیشننگ کی اس کو ایک اسمارٹ آپٹیمائزر واپس لے کے آ سکتا ہے واپس لے کے آ سکتا ہے واپس لانے میں وہ کیسے لے کے آئے گا کیونکہ ہم اسپارٹ آپٹامائزر کی ڈیٹیل میں اتنی نہیں جا رہے میں بھی اس لیے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ وہ کیسے لے کے آئے گا لیکن اس کا فائدہ یہ ہے اس ٹیکنیک کا رینج بیس پارٹیشننگ کا کہ جو ایشو ہمارا ہیش بیس پارٹیشننگ میں آیا تھا جو راؤنڈ رابن میں آیا تھا پارٹیشن ایلیمینیشن کا وہ ایشو ختم ہو گیا پارٹیشن کو آپ ختم کر کے واپس آ سکتے ہیں لیکن اس میں ایک بہت ہی اچھوتا قسم کا اور انہونا قسم کا ایشو نکل کے آ جاتا ہے اور وہ ایشو ہے اس کو ہاٹ اسپاٹنگ کہتے ہیں ہاٹ اسپاٹنگ کا مطلب یہ ہوا جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ دفتروں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 20% پرسینٹ the دا پیپل 80% ایٹی پرسینٹ ورک عام طور پہ کچھ لوگ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ شاید چائے پی رہے ہوتے ہیں یا شاید اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہارڈ ویئر کیونکہ بڑا ایکسپینسو ہے تو ہم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ ایسی سچویشن پیدا ہو کہ کچھ پروسیسرز بہت زیادہ مصروف ہوں یا جی ایک پروسیسر بہت زیادہ مصروف ہو اور دوسرا پروسیسر یا دوسرے پروسیسرز زیادہ کام نہ کر رہے ہوں آپ میری بات سمجھیں رینج بیس پارٹیشننگ میں پارٹیشن الیمینیشن کی جا سکتی ہے لیکن ہاٹ اسپاٹنگ آ جاتی ہے ہاٹ اسپاٹنگ میں ایکسپلین کرتا ہوں رینج بیسڈ ہاٹ اسپوٹنگ یہ کیا ہے یہ آپ سلائیڈ دیکھیں جو آپ کے سامنے اس وقت آ رہی ہے اس سلائیڈ میں چار پروسیسرز کو دکھایا گیا جن کو ہم نے پی ون پی ٹو پی تھری اور پی فور کا نام دیا جو سپلٹنگ کی ہے آپ نے یہ جو پارٹیشننگ کی ہے وہ کی ہے یئر کی بیس کے اوپر سال کی بیس پہ سال پہ کیسے کی ہے کہ نائنٹی ایٹ کی جتنی بھی ٹرانزیکشنز تھیں وہ پروسیسر ون میں چلی گئی ہیں 99 کی ٹرانزیکشن پروسیسر 2 میں چلی گئی سو سو فورتھ ہاٹ اسپاٹنگ دو ہزار ایک والے پروسیسر 4 جس میں 2001 کا ڈیٹا ہے وہاں پہ ہاٹ اسپاٹنگ ہے ہاٹ اسپاٹنگ کس طرح ہے؟ ہر پروسیسر میں یہ ہم ایک ایئر لائن انڈسٹری کی مثال کی بات کر رہے ہیں جو شاید میں بتانا آپ کو مس کر گیا تو ایئر لائن انڈسٹری میں جو ٹرانزیکشن کا ڈیٹا ہے وہ ہر پروسیسر میں اسٹور کیا جا رہا ہے اس کا ویئر ہاؤس بنایا گیا ہے تو دو ہزار ایک میں آپ کو پتا ہے کہ نائن الیون کا واقعہ ہوا تھا اور اس کے بعد لوگوں نے کافی عرصے تک جہازوں میں سفر کرنا چھوڑ دیا تھا تو دو ہزار ایک میں یقیناً جتنی کینسلشنز ہوئی ہیں بکنگس کی اور کسی سال میں نہیں ہوئی شاید ایئر لائن انڈسٹری کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جتنی دو ہزار ایک میں کینسلشنز ہوئی ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کینسلشنس کا ریکارڈ ہے وہ سب سے زیادہ پروسیسر فور میں چلا گیا پروسیسر فور میں جو پارٹیشن جو ڈیٹا گیا نمبر آف روز گئی وہ بہت زیادہ ہیں اس کمپیئر ٹو ادر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا ایون اگر سارے پیرل میں, میں کام کریں گے چاروں کے چاروں پروسیسر تو جو پروسیسر فور ہے وہ بہت زیادہ مصروف ہوگا اس لیے کہ پروسیسر فور کے پاس ڈیٹا سب سے زیادہ ہے اس سے اوورال آل پرفارمنس پہ کیا فرق پڑے گا فرق یہ پڑے گا کہ جب تک پروسیسر فور فارغ نہیں ہوتا جب تک پروسیسر فور فارغ نہیں ہوتا اور اس کے جواب اویلیبل نہیں ہوتے تو جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہارزونٹل پارٹیشننگ میں ڈیوائیڈ اینڈ کانکر ٹیکنیک پہ ہم چلتے ہیں تو وہ کمبائن تو کر ہی نہیں سکتے آپ آپ ریزلٹس کو کمبائن نہیں کر سکتے اس لیے کہ پروسیسر فور مصروف ہے میری بات سمجھ رہے ہیں آپ تو جب پروسیسر فور اچھا اس میں انٹرسٹنگ بات یہ کہ پروسیسر ون ٹو اور 3 فارغ بیٹھے ہوں گے تو جب پروسیسر فور کام ختم کرے گا ریزلٹس کمبائن ہوں گے اور پھر ہوریزونٹل سپلٹنگ کا جو فائدہ تھا وہ حاصل کیا جائے گا جو کہ نہیں کیا جائے گا وہ ہوگا اس لیے نہیں کہ ہاٹ اسپاٹنگ ہو گئی تھی تو ایز اف یوز اف ہوریزونٹل پارٹیشننگ ان داٹیکس آف ہاٹ اسپاٹنگ کے بعد اگلے پوائنٹ کو دیکھتے ہیں فارمنس ایشوز آف وٹیکل پارٹیشننگ پارٹیشننگ کے جو پرفارمنس ایشوز ہے ان کے بارے میں ہم جا بجا بات چیت کرتے رہے ہیں. تھوڑا تھوڑا میں آپ کو بتا رہا ہوں مختلف کانٹیکس میں اس کے بارے میں بات ہوتی رہی ورٹیکل پارٹیشننگ میں ہم نے جب ٹیبلس کو, کو ہم نے اسپلٹ کیا تو اس کا کیا نتیجہ نکلا اس کا ایک نتیجہ جو یہ نکلا کہ ایسی کیوریز جو ان کالمز کو استعمال کر رہی تھیں جو کہ اب سپلٹ ہو چکے ہیں ان کا تو کام خراب کر دیا نا آپ نے مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے کیوری چلائی جو کہ کالم اے بی اور سی پہ چلتی تھی میری بات سمجھ رہے کالم اے بی اور سی پہ اس کیوری نے چلنا تھا اب جب آپ نے اس ٹیبل کو سپلٹ کیا اور کالم اے بی کو ایک طرف لے گئے اور کالم سی کو ایک طرف لے گئے یہ میں آپ کو ذرا بڑی سمپلسٹک سی مثال دے رہا ہوں اور اب آپ نے وہ کیوری چلائی جس نے تینوں کالمز کو استعمال کرنا تھا اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ اب آپ کو خام خام میں ایک جوائن آپریشن کرنا پڑے گا تو وہ کیوری جو تینوں کالمز کو استعمال کر رہی تھی اس کی پرفارمنس گریڈ ہو جائے گی نہ صرف اس کی پرفارمنس ڈیگریڈ ہوگی بلکہ جیسے کہ ہم نے ہارزونٹل پارٹیشن میں کیا تھا کہ مطلب یہ نہیں کہ آپ نے بس لا کے کالمز کو جوڑ دیا بلکہ آپ نے ان کو برابر کر کے جوڑنا ہے برابر سے مطلب یہ ہے کہ اس رو کو اس رو سے جوڑنا ہے جس کے ساتھ وہ پہلے جڑی ہوئی تھی اور اس اس کو انشور کرنے کے لیے آپ اس پارٹیشن میں ایک ایڈیشنل کالم ایڈ کریں گے جو کہ اس جوائن کو فیسلٹیٹ کرے گا میری بات سمجھ رہے آپ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جو ٹیبل اسپلٹ کیا تھا ازیوم کرتے ہیں کہ اس کے اندر ہنڈریڈ بائٹ کا ہیڈر تھا آپ نے ٹیبل اسپلٹ کیا ٹوینٹی بائٹ ایک طرف رکھ لیے ایٹی بائٹ ایک طرف رکھ لیے تو جو آپ کی ٹوٹل اسپیس اب استعمال ہو رہی ہو, ہے جو آپ کی ٹوٹل اسپیس استعمال ہو رہی ہے میں کہتا ہوں کہ آپ کی ٹوٹل اسپیس جو ہے وہ اب زیادہ ہو گئی ہے ہنڈریڈ بائٹس نہیں رہی وہ ہنڈریڈ بائٹ سے زیادہ ہو چکی ہے ہنڈریڈ بائٹ سے زیادہ اس لیے ہو گئی کہ آپ نے کالم ایڈ کیا ہے تاکہ آپ جوائن کو فیسلیٹیٹ کر سکیں تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جو کہ ورٹیکل پارٹیشننگ کے ایشوز تھے ٹھیک ہے جی اگلی طرف چلتے ہیں ہارزونٹل اسپلٹنگ کے بعد ورٹیکل اسپلٹنگ میں گڈ ورسز بیڈ گڈ ورسز بیڈ کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسپلٹنگ کر کے کچھ کیوریز کی تو پرفارمس بڑھا دی لیکن ساتھ اس کے آپ نے ایسی کیوریز جو کہ بہت ریئرلی چل رہی تھیں ان کی پرفارمنس آپ نے خراب کر دی خراب آپ نے کیسے کی اس لیے کہ اب آپ کو جوائن چلانا پڑ رہا ہے تو اگین اٹس اباؤٹ ٹریڈ آفس تو ساتھیوں ہم نے کافی ایشوز کو دیکھا اور ہمیں یہ پتا چلا کہ جن ٹیکنیکس سا ہم بڑے خوش ہوئے تھے کہ ان سے ہم نے پرفارمنس امپروو کر لی ہے ان ٹیکنیکس کے ساتھ ساتھ بڑے ایشوز بھی ساتھ آئے جیسے کہ کسی نے کیا کہا خوب کہا ہے کہ گلاب کے پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں تو ڈی نارملائزیشن کے ساتھ ساتھ اس کے ایشوز بھی ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ عزیز طلباء الطالبات میں آپ سے اجازت چاہوں گا اگلے لیکچر تک کے لیے the office.